اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفه ونفه والذین یؤمنون بما انزل اليک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم یوقنون اولا کا دم ربیم و المفلحون اہل تقوا کی اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ صفات بیان کی ہیں کہ وہ غیب پر ایمان لانے والے نماز قائم کرنے والے اور اللہ کے دیے رزق میں سے خرچ کرنے والے اس کے بعد اگلی صفت اللہ تعالی نے ان کی یہ بیان کی ہے ولہ زینا یو مینون ابی کا اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے و ماں ان من قبلک اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے قبل نازل کی گئی و بالآخراتی ہم یوقین اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں اللہ تعالی ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اولا اکا دم ہدم ربیم یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں ولا اکاحم المفل اور یہ لوگ ہی فلاں پانے والے اور کامیاب ہونے والے ہیں تو یہ صفت و اللہ دینا مینا بی ماں انزیلا کے متقی پرہیزگار اور کامیاب ہونے والے کہ قرآن مجید فرقان حمید جن کے لیے ہدایت کا سبب بنتا ہے ایسے ہیں کہ یؤمنون مینون ابھی ماں ان کا اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی یعنی اللہ سبحانہ ہوا تھا نے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی نازل کیا ہے اس سب پر یہ ایمان لانے والے ہیں یہ نہیں کہ اللہ تعالی کی نازل کردہ وہی میں سے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی ہے اس میں سے کچھ کو مانیں اور کچھ کو نہ مانیں کچھ کا انکار کرتے ایسے نہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ وحی الہی پر مکمل طور پہ اور غیر مشروط طور پر ایمان نہیں لاتے قرآن مجید فرقان حمید بھی ان کے لیے ہدایت کا سبب اور ہدایت کا ذریعہ نہیں بنتا ہدایت کا ذریعہ ان لوگوں کے لیے بنتا ہے اس کتاب میں لا ریب کتاب کے اندر ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو یؤمنون مینہ بیما ان ضلع کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل شدہ ہر شہ پر ایمان لاتے ہیں ساری کی ساری وہی پر ایمان لائیں غیر مشروط طور پر ایمان لائے ان کی ع ان کی سمجھ اور سوچ اس کا احاطہ کر سکے چاہے نہ کر سکے ان کو بات سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے جو کچھ اللہ سبانا ہوا تھا آلہ نے وہی کے اندر فرمایا اس کے حق اور یقین, یقینی ہونے پر ان کا ایمان ہو پختہ پھر کتابیں لا ریب ان کو ہدایت دے گی اسی طرح سے وہ لوگ جو وہی کے ایک حصے کو مانتے ہیں اور ایک حصے کو نہیں مانتے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا انکار کر دیتے ہیں احادیث صحیح کا انکار کر دیتے ہیں من حدیث من کرینے قرآن تو قرآن مجید فرقان حمید ان کے لیے بھی ہدایت نہیں بنتا وہ بچارے یو دلو بھی ہی کے اندر شامل ہو جاتے ہیں گمراہوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں وہ ان آیات بیہ کی وجہ سے گمراہیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید فرقان حمید میں مثالیں ذکر کی ہیں وہ ان کے لیے ہدایت کا باعث نہیں بنتی ہن متاقین یہ کتاب لارب متاقین کے لیے ہدایت ہے اللہ دینا بال غیب ولادین غیب پر ایمان لانے والے نماز قائم کرنے والے اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنے والے اور آپ پر نازل شدہ شریعت پر ایمان لانے والے تو بہت سارے لوگ آج بھی صحیح احادیث کا انکار کر کے گمراہیوں کا شکار ہوئے حتیٰ کہ چلتے چلتے انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو بھی جٹلانا اور اس کا بھی رد کرنا شروع کر دیا اور پھر کچھ ظالموں نے ایسے اصول اور ایسے قانون وضع کیے کہ جن کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات بیہ نات اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحیح فرامین کو رد کرتے ہیں اور ان کو جھٹلاتے ہیں اور اسی طرح کئی لوگوں نے اپنے ایک ایمام اور پیشوا کو کتاب و سنت سے مقدم کر لیا کتاب و سنت پر ان کا ایمان ہے لیکن غیر مشروط نہیں مشروط طور پر وہ ایمان لاتے ہیں کہ اگر کتاب و سنت کی بات ہمارے امام اور ہمارے پیشوا کے قول کے موافق ہو تو ٹھیک وگرنہ ہم نہیں مانیں گے اور بھاگنے کے لیے کفر یا شرک قسم کے اصول اور قوانین ادا کیے کہ جو آیت ہمارے اصحاب کے قول کے مخالف ہوگی اسے ہم نسخ پر محمول کریں گے یا مرجو سمجھیں گے اور بہتر ہے کہ دونوں کے درمیان تطبیق دینے کے لئے کوئی تعویل کر لی جائے حدیث کے بارے میں بھی اصول بنا لیا کہ جو حدیث ہمارے اصحاب کے قول کے مخالف ہوگی اس کو منسوخ ہونے پر معمول کیا جائے گا یا پھر سمجھا جائے گا کہ یہ اپنے ہی جیسی حدیث کے معارض اور مخالف ہے اور پھر کسی دوسری دلیل کی طرف رجوع کر لیں گے یا پھر ایسے انداز میں ترجیح دیں گے کہ جس سے ہمارے اصحاب کا قول سلامت رہ سکے یا پھر ان احادیث اور ہمارے اصحاب کے قول کے درمیان تطبیق دی جائے گی حسب ضرورت جو جس کی ضرورت پیش آئی وہ کام کیا جائے گا نسخ کی دلیل مل جائے تو منسوخ مان لیں گے اور اگر کسی اور طریقہ کار کے دلیل مل جائے تو وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا حالانکہ اصول تو یہ ہے کہ ایک چیز کو اصل اور معیار مقرر کیا جاتا ہے پھر دیکھا جاتا ہے کہ کیا چیز اس کے مطابق ہے اور کیا چیز اس کے مخالف ہے ظالموں نے اپنے پیشواؤں کے احبار و روحبان کے اپنے اماموں کے اقوال کو اصل بنایا اور پھر قرآن اور حدیث کو اس پر پیش کیا کہ کیا یہ آیت ہمارے اصحاب کے قول کے مطابق ہے یا نہیں ہے حدیث کو اس پر پیش کیا کہ یہ حدیث ہمارے اصحاب کے قول کے مطابق ہے یا نہیں ہے چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن اور حدیث کو اصل بناتے اور کہتے کہ ہمارے اصحاب کا قول اگر قرآن کے خلاف ہو اگر ہمارے اصحاب کا قول حدیث کے خلاف ہو تو کیا کرنا ہے انہوں نے اصول بنایا ہے کہ اگر کوئی حدیث ہمارے اصحاب کے قول کے خلاف آ جائے کوئی آیت ہمارے اصحاب کے قول کے خلاف آ جائے یعنی اصل بھی یہ قرآن اور حدیث کو نہیں سمجھتے زلو فلو خود بھی گمراہ ہوئے لوگوں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا ہے اور قرآن اور حدیث سے فرار کے راستے اختیار کیے تو یہ نتیجہ ہے اللہ تعالی کی نازل کردہ وہی پر غیر مشروط ایمان نہ لانے کا اللہ سبحانہ اللہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں متقی پرہیزگار یہ ہیں ہی نہیں پرہیز اور متقی کون ہوتا ہے جو یو بالغیب غیب غیب پر ایمان لائے یوقیمون سالات نماز قائم کرے یو تون زکوات ادا کرے اور جو ہم نے اس کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرے ولہ دینا بیما کا جو کچھ بھی آپ کی طرف نادل کیا گیا ہے سب پر ایمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تو انت القرآن و مسلح معرآن مجید فرقان حمید بھی دیا گیا ہے اور اس کی مسل یعنی حدیث بھی مجھے دی گئی ہے اور دونوں کی دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہیں اللہ تعالیٰ میں تو صرف اور صرف وہی کی ہی پیروی کرتا ہوں وہی کے علاوہ اور کسی چیز کی پیروی نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس کی پیروی نہیں کرتے صرف اور صرف وہی الٰہی کی پیروی کرتے ہیں وہی کے علاوہ اور کسی بھی چیز کی پیروی نہیں کرتے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نطخ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ صرف اور صرف وہی ہوتا ہے وہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے فرامین یہ وہی یہ بھی وہی مطلوح ہے کچھ لوگ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن مجید فرقان حمید وہی مطلو ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں یہ وہی غیر مطلوع ہے بات بالکل غلط ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید سورة الاحذاب کی آیت نمبر چونتیس میں اتشاد فرمایا ہے وَذُكُرْنَا مَا يُطْلَا فِي بُوِيُوتِ من مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِيرًا کہ جو کچھ تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت کی تلاوت کی جاتی ہے اس کا ذکر کرو اللہ تعالی خوب بارو باریک بین اور بہت خبر رکھنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آیات اللہ کی بھی تلاوت اور حکمت کی بھی تلاوت کہی ہے کہ تمہارے گھروں میں تلاوت ہوتی ہے آیات اللہ کی اللہ تعالیٰ کی آیات کی اور حکمت کی حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور احادیث ہیں تو معلوم ہوا کہ حدیث نبوی بھی وحی مطلوب ہے اس کی بھی تلاوت کی جاتی ہے امہات المؤمنین کے گھروں میں حکمت کی بھی تلاوت ہوتی تھی اور آیات اللہ کی بھی تلاوت ہوتی تھی اور جس طرح اور آنے مجید فرقان حمید کو پڑھنے سے اجر و ثواب ملتا ہے ویسے ہی احادیث سے مبارکہ کی تلاوت کرنے سے بھی عجر و ملتا ہے کا کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننا پڑھنا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں ایسی بڑی نیکی ہے جہاں پر یہ کام ہو رہا ہو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں بیٹھا ہوا فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے اور حدیث کا بھی ہر ہر ہرف پڑھنے پر داس داس کیا ملتی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ ہوا تھا نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ اصول اور قانون قائم کیا ہے کہ جو بندہ بھی کوئی ایک نیکی کرے گا فلا ہوا اشرو ام سالی اس کو دس گنا اجر دیا جائے گا سویا نام کی آیت نمبر ایک سو میں اللہ تعالی فرماتے ہیں من جا ابل ہسان فلاں اشرو ام سالی ہا جس نے کوئی ایک نیکی کی اس کو دس گنا ملے گا من جا اب آ اور جس نے کوئی برائی کی کو ایک گنا ہی ملے گا واہ لا یوزلامون اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا وہ ظلم نہ کیے جائیں گے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے بھی دس گنا اجر و ثواب ملتا ہے ایسے ہی احادیث نبویہ کی فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءات تو تلاوت سے بھی دس گنا اجر و ثواب ملتا ہے کیونکہ یہ نیکی ہے فلاں ہوا اشر ومسالیہ تو دس گنا تک اجر و ثواب اللہ سبحانہ ہوا ہیں اور پھر اسی طرح سے کچھ لوگوں نے احادیث کو رد کرنے اور انکار کرنے کے لیے یہ بہانا گھڑا کہ یہ احادیث عقل کے خلاف ہیں یہ احادیث سائنس کے خلاف ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پہ یہ تحریر نہیں ہوئی تھی لکھی نہیں گئی تھی اور اس قسم کے اور بھی بے شمار اعتراضات ہیں جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ دیگر وحی پر کیے جاتے ہیں سارے کے سارے فضول اور مردود قسم کے اعتراضات ہیں ایک بات یہ بھی بنائی جاتی ہے کہ نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اور کسی چیز کی اعتراض بھی انتہائی جہالت پر مبنی ہے حالانکہ قرآن مجید کی تلاوت بھی نماز کے اندر ہوتی ہے اور نبی رسلات والسلام کی احادیث اور فرامین کی تلاوت بھی نماز میں ہوتی ہے بلکہ قرآن کی نسبت حدیث کی تلاوت نماز میں زیادہ ہوتی ہے نماز کا آغاز اور اختتام وہ حدیث کے ساتھ ہی ہے قرآن کی تلاوت کے ساتھ نہیں نبی کریم صلی اللہ فرماتے ہیں تحریم حت تقبیر تحلیل تسلیم کہ نماز کا افتتاح تقبیر تحریمہ اور افتتاحام سلام کہنے سے ہوتا ہے تو اللہ اکبر جملہ یہ قرآن مجید کا تو نہیں ہے پورے قرآن میں کہیں پر بھی نہیں سورت فاتحہ سے لے کے سورت ناس تک دیکھ لو کہیں پر اللہ اکبر کا لفظ نہیں ملے گا پھر تکبیر کے بعد سبحانک اللہ ہمدی کا یا اللہ وباحد بینی یا انی وجہ تو وجہ کوئی بھی دعا پڑھ لیں قرآن تو نہیں ہے تو شہود کی دعائیں ہیں رکوع سعیدے میں تو قرآن پڑھنے سے منع ہے تو یہ اعتراض اور اسکال بھی بالکل فضول قسم کا ہے اور غلط قسم کا ہے اور احادیث کے لکھنے کے بارے میں بھی صحیح روایات موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احادیث لکھی جاتی تھی ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں لکھتے تھے کہ وہ فرماتے ہیں ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عبداللہ بن عمر بن آس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث لکھتے تھے میں لکھتا نہیں تھا یاد کر لیا کرتا تھا اور عبد عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی السلطل کی ہر بات لکھ لیتا تو قریش نے مجھے منع کر دیا کہ ہر بات نہ لکھا کرو آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی کسی حالت میں ہوتے ہیں کبھی کسی حالت میں تو نبی نے سلاۃ سلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا لکھا کرو میری زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے حق ہی ہوتا ہے حق کے علاوہ اور کچھ نہیں میری زبان سے نکلتا پھر عبداللہ ابن امر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام صحیفہ صادقہ تھا اور احادیث کی متعدد کتابوں میں صحیفہ کا اکثر حصہ موجود ہے مسند احمد میں بھی صحیفہ مکمل طور پر موجود ہے. اسی طرح ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد ہم کو حدیث لکھ کر دی تھی بن ہمبے وہ بھی سارے کا سارا مسند احمد کے اندر موجود ہے اور آج سے کچھ عرصہ پہلے وہ دریافت بھی ہوا ہے صحیفہ ہما بن منبے اور پھر لوگوں نے مسند احمد کے اندر موجود جو احادیث تھی ہما بن منبہ نبی حریرہ اور یہ صحیفہ ہما بن منبے دونوں کا موازنہ کر کے دیکھا ہے حرف با حرف مطابق اور موافق ہی پایا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں دی یہ بات بھی غلط ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نحن نزلنا لا کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اس آیت مبارکہ میں بھی لفظ ذکر ہے کتاب و سنت نہیں اور ذکر میں قرآن بھی شامل ہے اور حدیث بھی شامل ہے بلکہ ذکر کے لفظ سے پتا چلتا ہے کہ آدم علیہ السلاۃ وسلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی وہی نازل کی ذکر کا لفظ سب کو شامل ہے, تاہا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان آیات میں پہلے اللہ نے لفد کہا ہے اور پھر ذکر کہا ہے ذکر سے مراد ہدایت ہی ہے تو آدم علیہ السلام السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والی تمام وہی ذکر تھی تو اللہ تعالی نے وہی کی حفاظت کا سارے کے سارے ذکر کی حفاظت کا دماغ لیا ہے تو اس میں قرآن بھی شامل ہے اور حدیث بھی شامل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی شامل ہیں کچھ لوگ بےچارے حدیث کو وہی ماننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں حالانکہ اللہ تعالی نے کہا یہ سارے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہی کی تباہ کرتے اور آپ کے اقوال و افعال و تقریرات وہی کے مطابق ہی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر سنتیں تمام تر احادیث آپ کے فرامین و تقریرات و اقوال اور قرآن مجید فرقان حمید یہ منزل من اللہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے نادر شدہ ہے تو متقی اور پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو ان ساری چیزوں کو مانے ساری کی ساری وہی الہی کو مانے بلا چون چرا مانے غیر مشروط طور پر مانے پھر وہ متقی بنے گا جب وہ متقی بنے گا تو قرآن اس کے لیے باعث ہدایت بنے گا بگر نہ وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ جی یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے پھر انہیں قرآن کی عتیں بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہوئی نظر آ جائیں گی اور بے آخر قرآن سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے ہمارے سامنے بہت سارے ایسے لوگ آئے ہیں آج وہ نمازوں اور روزوں کا بھی انکار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں صرف اکل پرستی کے پیچھے چل کے تو اللہ سبحان فرماتے ہیں جو کچھ آپ کی طرف نادل کیا گیا ہے اس پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں وا ان من قبلی کا اور جو آپ سے پہلے نادل کیا گیا ہے جو کچھ بھی آپ سے پہلے نادل کیا گیا ہے تورات انجیل زبور سہوف ابراہیم سوہو فہ موسا آدم علیہ سلاط و کی طرف آنے والی وہی نو علیہ سلاط و کی طرف آنے والی وہی تمام تر انبیاء و رسل کی طرف نازل ہونے والا جو جو کچھ بھی ہے سب کو مانتے ہیں سب پر ایمان لاتے ہیں یہ متقین کی صفت ہے کہ ان کا یقین ہوتا ہے کہ انبیاء اے کرام صلوات سلابات اللہ علیہ مجمعین کی طرف وہی اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوتی رہی ہے. اس کا اتباع کرنا اس کی پیروی کرنا واجب ہے سابق انبیاء کرام صلوات سلابات اللہ علیہ مجمعین کی شریعت ان کی طرف نادل ہونے والی وحی الہی ہے اور کیا نہیں ہم تک پہنچنے والی سند اس کی انتہائی کمزور ہے ناقابل اعتبار ہے لہذا ہم صرف اور صرف ان باتوں کو ہی وہی علاحی مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سابقام بیا کی ذکر کر دی ہے تو ہمارا ان پر ایمان ہے اس کی بھی ہم اتباع کرتے ہیں اللہ کے دین اسلام میں اس کی کچھ ترمیم ہو جائے یا اس میں کچھ اضافہ ہو جائے جیسے کہ سعیدۂ تعظیمی شریعت یوسفی شریعت یعقوبی بنی اسرائیل میں جائز تھا دین اسلام میں اس کو منع کر دیا گیا ہے تو ما ضلع قبل ق جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے سب پر وہ ایمان لاتے ہیں آخرات اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں انہیں یقین ہے کہ آخرت کا دن ہے اخروی زندگی ہے جزا سزا ہوگی اچھوں کو اچھائی کا بدلہ اور بدوں کو برائی کا بدلہ دیا جائے گا اور مرنے کے بعد اخروی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے قبر و برزخ کے اندر اور اس کا ایک بہت بڑا مرحلہ وہ قبر و برزخ کے پیٹ سے باہر قیامت والے دن کے بعد ہے تو اخروی زندگی اور اخروی زندگی کے اندر جو جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس سب پر وہ یقین رکھتے ہیں سب پر وہ ایمان لاتے ہیں بر حق سمجھتے ہیں جنت و جہنم کے موجود ہونے پر ان کا یقین ہے عذاب قبر عذاب برزخ جنت کی نعمتیں قبر و برزخ کی نعمتیں برزخی زندگی میں دیا جانے والا رزق کی زندگی میں دی جانے والی سزائیں اخروی زندگی کے دوسرے مرحلے قیامت کے بعد ملنے والی نعمتیں اور قیامت کے بعد ملنے والی سزائیں ان سب پر ان کا ایمان ہے قیامت کے قائم ہونے پر ان کا ایمان ہے حشر نشر جزا سزا پر ان کا ایمان ہے میزان پلسرات جن جن چیزوں کا ذکر اللہ نے قرآن و حدیث میں کیا ہے قبل آخراتی ہوں آخرت کے ان تمام تر جات پر وہ یقین رکھتے ہیں الا دم من ہم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اللہ نے کہا تھا ظال کر کتاب اللہ رحبا سی ہی ہُن لقین یہ کتاب لا رب ایسی ہے کہ جس میں متقین کے لیے ہدایت ہے تو متقین کی صفات اللہ نے بیان کی فرمایا یہ یہ صفتے جس بندے کے اندر ہوں وہ متقی ہوتا ہے اور جو اس طرح کا متقی بن جائے وہ ہدایت پر ہوتا ہے اور پھر کتاب لا ریب بھی اس کے لیے ہدایت کا باعث بنتی ہے اور اس کو کتاب لا ریب میں سے ہدایت دستیاب ہوتی ہے وہ اولا کا اور پھر بالآخر وہ کامیاب ہو جانے والے ہیں اولا کا علا ہدن رب یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں وہ اولا اور یہی لوگ فلاح پانے والے اور کامیاب ہونے والے ہیں اللہ سبحانہ ہوا تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی فلاح پانے والے اور کامیاب ہونے والوں میں سے بنا دے اور متقین کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے اما لیا